سندس ہجری اور عام الوفود عرب میں سب سے بڑا قبیلہ قریش کا تھا جس کی سرداری مسلم تھی قریش کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے سے کسی کو انکار نہ تھا فہم و فراست سخاوت و شجاعت میں مشہور تھے بیت اللہ اور بلد حرام کے مجاور تھے مگر اسلام کی مخالفت اور عداوت پر کمر بستہ تھے قبائل عرب کی نظریں قریش پر لگی ہوئی تھیں کہ ایک دیکھیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے نبٹتی ہے قریش کے نوجوانوں نے ابتدائی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور کرتے رہے مگر بوڑھے باقی تھے جب مکہ فتح ہو گیا اور بوڑھوں نے بھی اسلام کی اطاعت قبول کر لی تو اس وقت عرب کو معلوم ہو گیا کہ دین اسلام دین الہی ہے تمام عالم میں ضرور پھیل کر رہے گا اور کوئی قوت اس کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہو سکتی اس لیے مکہ فتح ہوتے ہی ہر طرف سے سفارتیں آنے لگیں اور ہر قبیلے کے وہ اور وفود بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگے اسلام کی حقیقت معلوم کرتے خود بھی مشرف بے اسلام ہوتے اور اپنی ساری قوم کے مسلمان کرنے کا وعدہ کر کے واپس ہوتے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا یعنی جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہوا جوق در جوق دیکھ لیں تو تسبیح اور تحمید اور استغفار میں مشغول ہو جائیے اللہ تعالی بڑا توجہ فرمانے والا ہے وفوت کی ابتدا تو آٹھ ہجری کے اخیر ہی سے ہو گئی تھی لیکن زیادہ تسلسل نو اور دس ہجری میں رہا اس لیے ان دونوں سالوں کو عام الوف کہا جاتا ہے محققین نے وفود کی تعداد ساٹھ سے کچھ زیادہ بیان کی ہے مگر علامہ کستلانی نے مواہب میں پینتیس وفود کا ذکر کیا ہے وفد حوازن فتح مکہ کے بعد یہ پہلا وفد ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس وقت آپ جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت حوازن کے چودہ آدمیوں کا وفد اپنے مال اور قیدیوں کے چھڑانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا مفصل قصہ غزوہ حنین کے بیان میں گزر چکا ہے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا بھی تھے حضرت حلیمہ سادیہ اسی قبیلے کی تھیں ظہیر ابن سرد سادی و جشمی اس وفد کے رئیس تھے کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ان قیدیوں میں آپ کی خالائیں اور رضائی پھوپھیاں اور پالنے والیاں ہیں جو کبھی آپ کو چھاتی سے لگاتی تھیں اگر ہم نے حارث غسانی اور نعمان بن منظر کو دودھ پلایا ہوتا تو ایسی مصیبت کے وقت میں ہم اس سے ضرور امید رکھتے اور آپ تو سب سے بہتر اور افضل مقفول ہیں پھر انہوں نے چند اشعار کہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو رہا کر دیا وفد ثقیف ماہ رمضان المبارک نو ہجری میں ثقیف کا وفد اسلام قبول کرنے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا یہ وہی ثقیف ہیں کہ جن سے آپ نے اور آپ کے صحابہ نے محاصرہ طائف میں شدید تکلیف اٹھائی اور طائف کے قلعے کو غیر مفتوح چھوڑ کر شکستہ دل مدینہ واپس ہوئے جس وقت آپ طائف کا محاصرہ چھوڑ کر روانہ ہونے لگے تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجیے ان کے تیروں نے ہم کو جلا ڈالا آپ نے فرمایا اے اللہ قبیلۂ ثقیف کو ہدایت دے اور مسلمان کر کے ان کو میرے پاس بھیج آپ کی دعا قبول ہوئی اور عروہ بن مسعود ثقفی کی شہادت کے آٹھ مہینے بعد جب آپ تبوک سے واپس ہوئے آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیت کی چھ آدمیوں کا وفد ابدیا لیل کی سرکردگی میں مدینہ روانہ ہوا یا تو وہ تمرد اور سرکشی تھی یا یہ جوش اور ولولہ ہے کہ خود بخود بہزار ہزار رضا و رغبت اسلام کا حلقہ بگوش بننے کے لیے بارگاہ رسارت میں حاضر ہو رہے ہیں اس لیے مسلمانوں کو ان کی آمد سے بےحد مسرت ہوئی سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ نے ان لوگوں کو دیکھا دیکھتے ہی دوڑے کے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سناؤں راستے میں ابو بکر صدیق مل گئے ابو بکر صدیق کو جب علم ہوا تو مغیرہ کو خدا کی قسم دی اور کہا کہ مجھ کو اجازت دو کہ میں جا کر رسول اللہ کو یہ بشارت سناؤں مغیرہ نے اجازت دے دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر آ حضرت کو اس وفد کی آمد کا مجدہ سنایا رسول اللہ نے ان کے ٹھہرنے کے لیے خاص مسجد نبوی میں ایک خیمہ نصب کرا دیا تاکہ قرآن کو سنیں اور نماز اور نمازیوں کو دیکھیں وقت کی مہمانی اور ان کی خبر گیری یہ سب خالد بن سعید بن آس کے سپرد تھی جب تک خالد بن سعید اس کھانے میں سے نہ کھا لیتے تھے اس وقت تک وفد کے لوگ وہ کھانا نہ کھاتے تھے اور وفد کو جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہوتا تھا وہ انہی کے واسطے سے کہتے تھے چنانچہ وقت نے خالد کے واسطے سے عجیب شرطیں پیش کی نمبر ایک نماز معاف کر دی جائے نمبر دو لات جو ان کا بڑا بت تھا اس کو تین سال تک نہ توڑا جائے بچے اور عورتیں اس پر بہت مفتون ہیں نمبر تین ہمارے بت خود ہمارے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں آپ نے اول کی دو شرطوں سے قطعً انکار کر دیا اور یہ فرمایا اس دین میں کوئی بہتری نہیں جس میں نماز نہ ہو تیسری شرط کی بابت فرمایا یہ ہو سکتا ہے سب نے اسلام قبول کیا اور وطن واپس ہوئے عثمان بن عب العاص جو اس وفد میں سب سے کم سن تھا ان کو امیر اور حاکم مقرر فرمایا ان کو علم اور قرآن اور اسلامی مسائل کے سیکھنے کا سب سے زیادہ شوق تھا اس لیے صدیق اکبر کے اشارے سے آپ نے ان کو امیر مقرر کیا اور انہی کے ہمراہ ابو سفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو لات کے منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا ابو سفیان کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے مغیرہ نے جا کر بت پر پھولا مارا ثقیف کی عورتیں یہ ماجرا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل پڑیں مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو توڑ ڈالا اور بت خانے میں جو مال و اسباب اور زیورات تھے وہ سب لے لیے اول اس میں سے عروہ بن مسعود ثقفی کے بیٹے ابو فلح اور عروہ کے بھتیجے قارب بن اسود کا قرض ادا کیا اور جو بچا وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے آپ نے اسی وقت اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور اللہ کا شکر کیا کہ اس نے اپنے دین کی مدد فرمائی اور اپنے پیغمبر کو عزت دی تبوک سے واپسی کے بعد بنو عامر بن سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس میں عامر بن طفیل اور اربد بن قیس بھی تھے سلسلہ چل کلام میں ان لوگوں نے آپ سے ان لفظوں میں خطاب کیا انت سیدنا یعنی آپ ہمارے سردار ہیں آپ نے فرمایا اپنی بات کہو شیطان تمہارے ساتھ مسخرہ پن نہ کرے سردار صرف اللہ ہے ظاہر میں یہ تملق اختیار کیا اور در پردہ عامر نے عربت کو یہ سمجھا دیا کہ میں جب آپ کو باتوں میں لگا لوں تو تم فورن تلوار سے آپ کا کام تمام کر دینا عامر نے آپ سے گفتگو شروع کی اے محمد مجھ کو اپنا مخلص دوست بنا لیجئے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں جب تک تو ایک خدا پر ایمان نہ لائے عامر نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھ کو کیا عطا فرمائیں گے آپ نے فرمایا اسلام لانے کے بعد تیرے وہی حقوق اور احکام ہوں گے جو تمام مسلمانوں کے ہیں عامر نے کہا آپ اپنے بعد حکومت اور خلافت مجھ کو عطا کر دیں آپ نے فرمایا ہرگز نہیں عامر نے کہا اچھا اہل بادیا پر آپ حکومت کریں شہر اور آبادی کی حکومت میرے لیے چھوڑ دیں ورنہ میں غطفان کو لے کر آپ پر چڑھائی کروں گا اور مدینہ کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں گا آپ نے فرمایا اللہ تجھ کو قدرت نہیں دے گا گفتگو ختم ہوئی جب دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ عامر بن طفیل کے شر سے مجھ کو بچا اور اس کی قوم کو ہدایت دے جب باہر آئے تو عامر نے اربد سے کہا افسوس میں تیرا منتظر رہا مگر تو نے جنبش بھی نہ کی اربت نے کہا میں نے جب کبھی تلوار سوتنے کا ارادہ کیا تو کوئی نہ کوئی چیز درمیان میں حائل نظر آئی ایک مرتبہ آہنی دیوار نظر آئی اور ایک مرتبہ ایک اونٹ نظر آیا جو میرے سر کو نکل جانا چاہتا ہے جب یہ وفد آپ کے پاس سے واپس ہوا تو عامر بن تفیل تو راستے میں بارضۂ تعاون ہلاک ہوا عرب میں چونکہ بستر پر مرنا آر سمجھا جاتا ہے اس لیے عامر نے کہا کہ مجھ کو گھوڑے پر بٹھلا دو گھوڑے پر سوار ہوا اور نیزہ ہاتھ میں لیا اور یہ الفاظ کہے اے موت کے فرشتے میرے سامنے آ یہ کہتا کہتا گھوڑے سے گر پڑا اسی مقام پر اس کو دفن کر دیا گیا جب وفد سرزمین بنی عامر میں پہنچا تو لوگوں نے اربت سے حالات دریافت کیے اربد نے کہا آپ کا دین ہیچ ہے خدا کی قسم وہ شخص اگر اس وقت میرے سامنے ہو تو تیروں سے اس کو قتل کر کے چھوڑوں اشارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا دو دن نہ گزرے تھے کہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا فوراً ہی آسمان سے اس پر ایک بجلی گری جس سے وہ داخل فنار فن و شکر ہوا عامر اور اربد یہ دونوں بدنصیب دولت اسلام سے محروم واپس ہوئے اور وفد کے باقی اکثر افراد دولت اسلام سے مالا مال ہو کر واپس ہوئے وفد طے قبیلہ طے کا وفد جس میں پندرہ آدمی تھے حاضر خدمت ہوا ان کا سردار زید الخیل تھا آپ نے اسلام پیش کیا سب نے طیب خاطر سے اسلام قبول کیا اور زید الخیل کا نام زید الخیر رکھ دیا اور یہ فرمایا کہ عرب میں جس شخص کی میں نے تعریف سنی اس کو اس سے کم ہی پایا سوائے تیرے وفد کندہ کندہ یمن کے ایک قبیلے کا نام ہے دس ہجری میں اسی سواروں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ان کا سردار اشاض بن قیس تھا جب یہ لوگ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو جبے پہنے ہوئے تھے جن کا سنجاف ریشم کا تھا آپ نے فرمایا کیا تم مسلمان نہیں انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں بلا شبو ہم مسلمان ہیں آپ نے فرمایا پھر تمہاری گردنوں میں یہ ریشم کیسا انہوں نے اسی وقت ان کپڑوں کو پھاڑ کر پھینک دیا وفد اشارین اشعریین یمن کا ایک معزز اور بہت بڑا قبیلہ ہے جو اپنے جد امجد اشعار کی طرف منسوب ہے ابو موسا اشاری بھی اسی قبیلے کے ہیں یہ لوگ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ یہی رچس پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے جس کا ترجمہ ہے کہ کل دوستوں سے جا ملیں گے یعنی محمد اور آپ کے گروہ سے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ ایک جماعت آ رہی ہے جو نہایت رقیق القلب اور نرم دل ہے چنانچہ اشعریین کا وقت آپ کی خدمت میں پہنچا آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اہل یمن آ گئے جن کے دل نہایت رقیق اور نرم ہیں ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے یعنی ان کی رقت قلب اور نرم دلی کا یہ ثمرہ ہے کہ ان کے قلوب ایمان و عرفان کے معدن اور حلم و حکمت کے سرچشمہ ہیں چونکہ اہل یمن اکثر بکریاں رکھتے تھے اس لیے آگے اشاط فرمایا سکون اور اطمینان وقار اور توازو بکریوں والوں میں ہے اور فخر اور خیالہ یعنی اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ اونٹ والوں میں ہے اور یہ کہتے ہوئے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ تفق فی فدین حاصل کریں اور تقوین عالم کی ابتدا اور آغاز کو دریافت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے خدا تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا یعنی تقوین عالم کی ابتدا پانی اور عرش سے ہوئی اول پانی پیدا کیا اور پھر عرش پھر آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا وفد ازد قبیلہ ازد کے پندرہ آدمیوں کا وفد جس میں سرد بن عبداللہ ازدی بھی تھے حاضر بارگاہ رسالت ہو کر مشرف با اسلام ہوئے آ حضرت نے سرد بن عبداللہ کو ان پر امیر مقرر کیا اور گرد و نواح کے مشرقین سے جہاد کا حکم دیا سرد نے مسلمانوں کی ایک جمعیت ساتھ لے کر شہر جرش کا محاصرہ کیا اسی حالت میں جب ایک مہینہ گزر گیا اور شہر فتح نہ ہوا تو سرد بن عبداللہ محاصرہ چھوڑ کر واپس ہوئے اہل جرش ان کی واپسی کو حضیمت اور شکست خیال کر کے ان کے تعاقب میں نکلے جب جبل شکر پر پہنچے تو مسلمانوں نے پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا جس سے اہل جرش کو شکست ہوئی اہل جرش اس سے پیشتر دو شخص تحقیق حال کے لیے مدینہ بھیج چکے تھے آپ نے ان لوگوں کو جبل شکر کے واقع کی اسی روز اطلاع دی جس روز یہ واقعہ پیش آ رہا تھا جب یہ لوگ واپس ہوئے اور اپنی قوم سے تمام واقعہ بیان کیا تو قوم جرش کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف ب اسلام ہوئے وفد بن الحارث بن الحارث نجران کا ایک معزز خاندان تھا ماہ ربیع الآخر یا جماعت الاء دس ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ان لوگوں کے پاس بھیجا کہ تین روز تک دعوت اسلام دیں اس کے بعد بھی اگر نہ مانیں تو مقاتلہ کریں ان لوگوں نے فورن ہی اسلام قبول کر لیا خالد بن ولید نے اطراف و جوانب میں بھی مبلغین اسلام بھیج دیے ہر جگہ لوگوں نے بغیر کسی مزاحمت کے دعوت اسلام کو قبول کیا خالد بن ولید نے یہ خوشخبری لکھ کر آپ کی خدمت میں روانہ فرمائی آ حضرت نے خالد بن ولید کو لکھوا کر بھیجا کہ ان کا ایک وفد لے کر یہاں آؤ چنانچہ خالد بن ولید ان کا ایک وفد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں قیس بن حسین جزید بن محجل اور شداد بن عبداللہ بھی تھے جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے یہ فرمایا یہ کون لوگ ہیں گویا کہ ہندوستان کے آدمی ہیں عرض کیا ہم بن الحارث ہیں گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں چونکہ یہ لوگ بڑے بہادر تھے مقابل پر ہمیشہ غالب رہتے تھے اس لیے آپ نے ان سے یہ دریافت فرمایا کہ تم کس بنا پر لوگوں پر غالب رہتے ہو بولے کہ ہم ہمیشہ متفق رہتے ہیں آپس میں اختلاف نہیں کرتے اور نہ آپس میں ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں اور کسی پر ابتدا ان ظلم نہیں کرتے سختی اور تنگی کے وقت صبر کرتے ہیں آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو اور قیس بن حسین کو ان پر امیر مقرر کیا اور ان کے جانے کے بعد عامر بن ہضم کو تعلیم دین اور صدقات وصول کرنے کے لیے ان کی طرف روانہ کیا اور کتاب و صدقات یعنی ایک تحریر جس میں صدقات و زکوٰۃ کے احکام تھے لکھوا کر ان کو مرحمت فرمائی یہ وقت ماہ شوال یا ذیق آدہ میں اپنی قوم کی طرف واپس ہوا واپسی کے بعد چار مہینے نہ گزرے تھے کہ آ حضرت اس عالم سے رحلت فرما گئے انا للہ و انا اللہ راجعون وفدان ہمدان یمن کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول خالد بن ولید کو بغرض دعوت اسلام ان کی طرف بھیجا چھ ماہ ٹھہرے رہے مگر کسی نے اسلام قبول نہ کیا بعد ازاں آپ نے حضرت علی کو نامہ دے کر روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ خالد کو واپس بھیج دینا حضرت علی نے جا کر سب کو جمع کیا اور آپ کا والا نامہ سنایا اور دعوت اسلام دی ایک ہی دن میں تمام لوگ مسلمان ہو گئے حضرت علی نے بذریع تحریر کے اس واقعے کی آپ کو اطلاع دی آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور جوش مسرت میں کئی بار یہ فرمایا ہمدان پر سلامتی ہو یہ آٹھ ہجری کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے تو اس کے ایک سال بعد جب آ حضرت تبوک سے واپس ہوئے تو عین اسی زمانے میں ہمدان کا ایک وفد مدینہ منورہ پہنچا یمن کی منقش چادریں اوڑے ہوئے اور عدن کے امام باندھے ہوئے اور مہری اونٹوں پر سوار اس شان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ سے گفتگو کی آپ سے جو درخواست کی آپ نے اس کو منظور کیا اور ایک تحریر لکھوا کر دی اور مالک بن نمت کو جو اس وقت کے ارکان میں سے تھے ان کو وہاں کے مسلمانوں پر امیر مقرر کیا یعقوب ہمدانی نے ذکر کیا ہے کہ اس وفد میں ایک سو بیس آدمی تھے وفد مزینہ پانچ ہجری میں قبیلہ مزینہ کے چار سو آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف ب اسلام ہوئے چلتے وقت آپ سے درخواست کی کہ ہمارے پاس کھانے کا سامان نہیں کچھ زادے راہ ہم کو عطا فرمائیے آپ نے حضرت عمر سے فرمایا ان کو زیادہ راہ دے دو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بہت تھوڑی کھجوریں ہیں ان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا جاؤ ان کو توشہ دے دو حضرت عمر ان کو اپنے گھر لے گئے سب نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کھجوریں لے لی اور اس میں سے ایک خجور بھی کم نہ ہوئی کثیر ابن عبداللہ المزنی اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے راوی ہیں کہ سب سے پہلا وفد جو آ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مزینہ کا وفد ہے کہ جس میں چار سو آدمی قبیلے کے آئے وفد دوس سات ہجری میں قبیلہ دوس کے ستر یا اسی آدمی فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے مفصل واقعہ طفیل بن عمر دوسی کے اسلام کے بیان میں گزر چکا ہے وفد نصارائے نجران نجران یمن میں ایک بہت بڑا شہر ہے مکہ مکرمہ سے سات منزل کے فاصلے پر ہے تہتر قصبے اور گاؤں اس کے تابے اور ملحق ہیں سب سے پہلے نجران بن زید بن یشپ بن یارو بن قہتان یہاں آ کر آباد ہوئے اس لیے اس کے نام سے یہ شہر موسوم ہوا وہ اخدود جس کا ذکر بروج میں ہے وہ علاقہ نجران ہی کے کسی قصبے یا گاؤں میں تھی نو ہجری میں نصارہ نجران کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا جس میں ساٹھ آدمی تھے ان میں سے چودہ آدمی ان کے اشراف اور سربراہردہ لوگوں میں سے تھے رئیس الوفد اور امیر قافلہ عبدالمسیح عاقب تھا اور سید اہم بمنزلہ وزیر و مشیر اور منتظم قافلہ تھا اور ان کا پیر پادری جس کو حبر اور اسقف کہتے تھے وہ ابو حارثہ بن علقمہ تھا ابو حارثہ اصل میں عرب تھا قبیلہ بکر بن وائل سے تھا عیسائی بن گیا تھا شاہان روم اس کے علم و فضل اور مذہبی صلابت اور دینی پختگی کی وجہ سے بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور بڑی بڑی جاگیریں دے رکھی تھیں اور گرجا کا امام مقرر کر رکھا تھا یہ وفد بڑی آن بان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا آ حضرت نے ان کو مسجد نبوی میں اتارا عصر کی نماز ہو چکی تھی کچھ دیر بعد جب ان لوگوں کی نماز کا وقت آیا تو ان لوگوں نے اپنی نماز پڑھنی چاہی صحابہ نے روکا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے دو چنانچہ مشرق کی طرف منہ کر کے ان لوگوں نے نماز پڑھی دوران قیام میں مختلف مسائل پر گفتگو ہوئی سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علوہیت اور ابنیت کے بارے میں مباحثہ اور مکالمہ شروع ہوا نسورائے نجران اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ یعنی خدا کے بیٹے نہیں تو ان کا باپ کون ہے آ حضرت تم کو خوب معلوم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے نصارہ کیوں نہیں بے شک ایسا ہی ہوتا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو خدا کے مماثل اور مشابہ ہونے چاہیے حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ بے مثل اور بے چون و چگون ہے آ حضرت کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارا پروردگار حج اللوت ہے یعنی زندہ ہے کبھی اس پر موت نہیں آ سکتی اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت اور فنا آنے والی ہے تم کو معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار ہر چیز کا قائم رکھنے والا تمام عالم کا محافظ اور نگہبان اور سب کا رازق ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں نصارہ نہیں آ حضرت تم کو خوب معلوم ہے کہ حضرت مریم اور عورتوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں اور مریم صدیقہ نے ان کو اسی طرح جنا جس طرح عورتیں بچوں کو جنتی ہیں اور پھر بچوں ہی کی طرح ان کو غذا بھی دی گئی وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور بولو براز بھی کرتے تھے نصارہ بے شک ایسا ہی تھا آ حضرت پھر خدا کیسے ہوئے یعنی جن کی تخلیق اور تصویر رحم مادر میں ہوئی ہو اور ولادت کے بعد وہ غذا کا محتاج ہو اور بول و براز کی حاجت اس کو لاحق ہوتی ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے نسرائے نجران پر حق واضح ہو گیا مگر دیدہ دانستہ اتباع حق سے انکار کیا اللہ اللہجل نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی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 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ ہے اور سارے عالم کی حیات اور وجود کو قائم رکھنے والا اور تھامنے والا ہے اس نے آپ پر ایک کتاب حق کے ساتھ نازل کی جو تمام کتب سابقہ کی تصدیق کرنے والی ہے اور قرآن سے پہلے اس نے توریت اور انجیل لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری اور اس نے معجزات بھی اتارے جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالی غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہی ہے کہ جو رحم مادر میں تمہاری صورتیں اور شکلیں بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی غالب اور حکمت والا ہے اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران پر اسلام پیش کیا انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں آپ نے فرمایا تمہارا اسلام کیسے صحیح ہو سکتا ہے جب تم خدا کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہو اور سلیب کی پرستش کرتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو نصارِ نجران نے کہا آپ حضرت مسیح کو اللہ کا بندہ بتلاتے ہیں کیا آپ نے حضرت مسیح جیسا کسی کو دیکھا یا سنا بھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی انمثل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 ندعوا ابناء انا وابناءكم ونساء انا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهم فنجعل لعنت الله على الكاذبين ترجمہ عیسی کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ مٹی سے ان کو پیدا کیا پھر کہا کہ ہو جا سو ہو گیا یہ بات اللہ کی طرف سے حق ہے بس شک کرنے والوں میں سے مت ہونا بس اس علم اور حقیقت کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ کے بارے میں کوئی جھگڑا کرے تو یہ کہہ دیجئے کہ آؤ بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو اور مباہلہ کریں یعنی اللہ سے عجز و زاری کے ساتھ دعا مانگیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالے مباحلا ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ مباحلہ کے لیے تیار ہو گئے اور اگلے روز امام حسن اور امام حسین اور حضرت سیدت النساء فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کو اپنے ہمراہ لے کر باہر تشریف لے آئے نسارائے نجران ان مبارک اور نورانی چہروں کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور آپ سے محلت مانگی کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں اس کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں گے علیحدہ جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے سید اہم نے عاقب عبد المسیح سے کہا خدا کی قسم تم کو خوب معلوم ہے کہ یہ شخص نبی مرسل ہے تم نے اگر اس سے مباحلہ کیا تو بالکل ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کے ٹلنے کی بھی دعا مانگے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں خدا کی قسم تم نے ان کی نبوت اور پیغمبری کو خوب پہچان لیا ہے عیسیٰ کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل قول فیصل ہے خدا کی قسم کسی قوم نے کبھی کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا مگر ہلاک ہوئے لہذا تم مباہلہ کر کے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو تم اپنے ہی دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو صلح کر کے واپس ہو جاؤ بالآخر انہوں نے مباہلے سے گریز کیا اور سالانہ جزیہ دینا منظور کیا آپ نے فرمایا قسم میں اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عذاب اہل نجران کے سروں پر آ گیا تھا اگر یہ لوگ مباحلہ کرتے تو بندر اور سور بنا دیے جاتے اور تمام وادی آگ بن کر ان پر برستی اور تمام اہل نجران ہلاک ہو جاتے حتیٰ کہ درختوں پر کوئی پرندہ بھی باقی نہ رہتا دوسرے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد نامہ تحریر کرایا جس کا حاصل تھا کہ اہل نجران کو سالانہ دو ہزار خلے ادا کرنے ہوں گے ایک ہزار ماہ رجب میں اور ایک ہزار ماہ سفر میں اور اس حلے کی قیمت ایک اوکیا یعنی چالیس درہم ہوگی نمبر دو اہل نجران پر آپ کے قاصد کی ایک مہینے تک مہمانی لازم ہوگی نمبر تین یمن میں اگر کوئی شورش یا فتنہ پیش آ جائے تو نجران پر تیس زرحے اور تیس گھوڑے اور تیس اونٹ آریتن دینے ہوں گے جو بعد میں واپس کر دیے جائیں گے اور اگر کوئی شے گم یا ضائع ہوگی تو اس کا زمان ہم پر ہوگا نمبر چار اللہ اور اس کا رسول ان کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہے ان کے اموال و املاک ان کی زمین و جائیداد ان کے حقوق ان کے مذہب اور ملت اور ان کے قصیص اور راہب اور ان کے خاندان اور ان کے مطبئین میں کوئی تغیر اور تبدل نہ ہوگا جاہریت کے کسی خون کا ان سے مطالبہ نہ ہوگا ان کی سرزمین میں کوئی لشکر داخل نہ ہوگا نمبر پانچ جو شخص ان سے حق کا مطالبہ کرے تو ظالم و مظلوم کے درمیان انصاف کیا جائے گا نمبر 6 جو شخص سود کھائے گا تو میرا ذمہ اس سے بری ہے نمبر سات اگر کوئی شخص ظلم اور زیادتی کرے گا تو اس کے بدلے میں دوسرا شخص ماخوذ نہ ہوگا یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے جب تک وہ اس پر قائم رہیں ابو سفیان بن حرب اور غیلان بن عمر اور مالک بن عوف اور اقرا بن حابس اور مغیرہ بن شعبہ نے اس عہد نامے پر دستخط کیے نصارہ نجران یہ عہد نامہ لے کر واپس ہوئے اور چلتے وقت آپ سے درخواست کی کہ کسی امانت دار شخص کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ ہم سے مال صلح لے کر واپس آ جائے آپ نے فرمایا میں نہایت امانت دار شخص کو تمہارے ساتھ کروں گا یہ کہہ کر ابو عبیدہ بن جراہ کو ساتھ جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ اس امت کا امین ہے یہ لوگ آپ کا فرمان لے کر نجران واپس ہوئے جب نجران ایک منزل رہ گیا تو وہاں کے پادری اور معززین نے ان کا استقبال کیا وقت نے آپ کی تحریر پادری کے حوالے کی پادری اس کے پڑھنے میں مشغول ہو گیا اسی اثنا میں ابو حارثہ کے خچر نے جس پر وہ سوار تھا ٹھوکر کھائی اس کے چچا زاد بھائی کرس بن علقمہ کی زبان سے نکلا ہلاک ہو وہ کم بخت۔ اس سے اشارہ رسول اللہ کی طرف تھا ابو حارثہ نے برہم ہو کر کہا تو ہی کمبخت ہے خدا کی قسم وہ نبی مرسل ہیں وہ وہی نبی ہیں جن کی تو اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے قرض نے کہا کہ پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے ابو حارثہ نے کہا ان بادشاہوں نے ہم کو جو کچھ مال و دولت دے رکھا ہے وہ سب واپس لے لیں گے قرض نے کہا خدا کی قسم میں تو اپنی اونٹنی کو اب مدینہ ہی میں جا کر کھولوں گا اور نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اشعار پڑھتا ہوا مدینہ روانہ ہوا یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بے اسلام ہوئے اور وہیں رہ پڑے اور کسی مارکے میں شہید ہو گئے چند روز بعد سید اہم اور عبد المسیح عاقب بھی مدینہ منورہ حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہم برضو ان عنہ آپ نے دونوں کو ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہرا دیا فروہ بن عمر جزامی کی سفارت کا ذکر فروہ بن عمر جزامی شاہ روم کی طرف سے معان اور ارد شام کا عامل اور والی تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دعوت اسلام کا خط بھیجا تو مسلمان ہو گیا اور ایک قاصد کو کچھ ہدایات دے کر آپ کی خدمت میں روانہ کیا رومیوں کو جب فروہ بن عمر کے اسلام کی خبر ہوئی تو اس کو پھانسی دے دی فروہ کو جب پھانسی پر لٹکانے لگے تو انہوں نے یہ شعر پڑھا بلغ سرات المسلمین بی الننی صربی اعظمی و مقامی یعنی مسلمانوں کے سردار کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں مسلمان ہوں اور میری ہڈیاں اور جائے قیام سب اللہ کی متیع ہیں اُدو میں زمامہ بن صالبہ بنو سعد کی طرف سے نو ہجری میں زمام بن سالبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اونٹ کو مسجد کے دروازے کے قریب باندھ دیا اور خود مسجد میں داخل ہوئے وہ دریافت کیا کہ محمد کون ہیں آپ اس وقت مجلس میں تقیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے صحابہ نے جواب دیا کہ یہ مرد مبارک جو تقیا لگائے ہوئے ہیں یہی محمد ہیں اس شخص نے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے آپ نے فرمایا میں نے سن لیا ہے اس نے کہا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور سختی سے سوال کروں گا آپ اپنے دل میں ناراض نہ ہوں آپ نے فرمایا تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو اس نے کہا میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ تو گواہ ہے پھر اس نے علیحدہ علیحدہ دریافت کیا کہ کیا اللہ نے دن رات میں پانچ نمازوں کا اور سال بھر میں ایک مہینے کے روزوں کا اور مالداروں سے زکوٰۃ اور صدقہ لے کر فقراء پر تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ تو گواہ ہے اس شخص نے کہا آپ جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں میں ان سب پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کا قاصد اور فرستادہ ہوں اور میرا نام زمان بن سالبہ ہے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں اس میں کوئی کمی اور زیاتی نہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا جمام بن سالبہ جب آپ سے رخصت ہو کر اپنی قوم میں پہنچے تو سب کو جمع کر کے ایک تقریر کی سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ لات اور عوضہ بہت برے ہیں لوگوں نے کہا اے جمام یہ لفظ زبان سے مت نکالو کہیں تم مجنون اور کوڑی نہ ہو جاؤ جمام نے کہا افسوس صد افسوس خدا کی قسم لات و اوزاء تم کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ضرر اللہ نے ایک رسول بھیجا اور اس پر ایک کتاب نازل کی جس نے تم کو ان خرافات سے چھڑایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کے پاس سے یہ احکام سیکھ کر آیا ہوں شام نہ ہونے پائی کہ قبیلے کا کوئی مرد اور عورت ایسا باقی نہ رہا کہ جو مسلمان نہ ہو گیا ہو حضرت عمر اور ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی قوم کے وافد اور قاصد کو زمان بن سالبہ سے افضل اور بہتر نہیں پایا وفد طارق بن عبداللہ محاربی و بنی محارب طارق بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ میں بازار زلمجاز مجاز میں تھا کہ ایک شخص سامنے سے یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اے لوگو لا الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے اور ایک شخص اس کے پیچھے پیچھے ہے پتھر مارتا جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے اے لوگو یہ جھوٹا ہے اس کی تصدیق نہ کرنا میں نے دریافت کیا یہ کون شخص ہے لوگوں نے کہا یہ بنی حاشم میں سے ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ پتھر مارنے والا اس کا چچا لہب ہے تاریخ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ مدینہ ہجرت فرما گئے تو ہم مدینہ کی کھجوریں لینے کے لیے ربضہ سے چلے مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک باغ میں اترنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ایک شخص دو پرانی چادریں اوڑے ہوئے سامنے سے آیا اور ہم کو سلام کیا اور دریافت کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو ہم نے کہا کہ ربضہ سے اس شخص نے کہا کہاں کا قصد ہے ہم نے کہا مدینے کا اس نے کہا کس لیے ہم نے کہا کھجوریں خریدنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا اس شخص نے ہم سے دریافت کیا کہ کیا اس اونٹ کو اتنی کھجوروں کے معاوضے میں فروخت کرتے ہو ہم نے کہا ہاں اتنی کھجوریں اس کے معاوضے میں لیں گے اس شخص نے اسی قیمت میں منظور کر لیا اور قیمت گھٹانے کی بابت کچھ نہیں کہا اور اونٹ لے کر چلا گیا ہم آپس میں کہنے لگے کہ بغیر قیمت لیے اونٹ ایسے شخص کے حوالے کر دیا کہ جسے ہم پہچانتے بھی نہیں ان میں سے ایک ہودج نشین عورت نے کہا میں نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا ہے خدا کی قسم اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کا ایک ٹکڑا تھا یہ چہرہ کسی جھوٹے غدار کا نہیں تم گھبراؤ نہیں میں قیمت کی ذمہ دار ہوں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص آیا اور کہا میں رسول اللہ کا قاصد ہوں آپ نے یہ کھجورے بھیجی ہیں ان کو کھاؤ اور ناپ لو ہم نے وہ کھجوریں خوب سیر ہو کر کھائیں اور پھر ناپا تو بالکل پوری پائیں اگلے روز مدینے میں داخل ہوئے آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے غالباً جمعہ کا دن تھا یہ کلمات ہم نے سنے صدقہ اور خیرات کرو اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے ماں اور باپ بہن اور بھائی اور قریبی رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھو وفد تجیب تجیب یمن میں قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے قبیلہ تجیب کے تیرہ آدمی صدقات کا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا اس مال کو واپس لے جاؤ اور وہیں کے فقراء پر تقسیم کر دو انہوں نے کہا ہم وہی مال لائے ہیں جو وہاں کے فقراء پر تقسیم کرنے کے بعد بچ رہا ہے صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ تجیب جیسا وقت اب تک کوئی نہیں آیا آپ نے فرمایا بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے لیے اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے ان لوگوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مسائل دریافت کیے آپ نے ان کو جوابات لکھوا دیے اور حضرت بلال کو تاکید کی کہ اچھی طرح ان کی مہمانی کی جائے چند روز ٹھہر کر واپسی کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا اجرت کیا ہے انہوں نے عز کیا یا رسول اللہ دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دیدار پر انوار اور آپ کی صحبت سے جو فیوز اور برکات حاصل ہوئے ہیں اپنی قوم کو جا کر ان کی اطلاع دیں آپ نے ان کو انعام و اکرام دے کر رخصت فرما دیا چلتے وقت پوچھا کہ تم میں سے کوئی باقی تو نہیں رہ گیا انہوں نے کہا ایک نوجوان لڑکا رہ گیا ہے جس کو ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تھا آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ وہ حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے میرے قبیلے کے لوگوں کی حاجتیں پوری فرمائی ایک میری حاجت ہے آپ نے فرمایا وہ کیا ہے اس نوجوان نے کہا کہ میں فقط اس لیے گھر سے نکلا ہوں کہ آپ میرے لیے خدا تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی بنا دے آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اس کے دل کو غنی بنا اور اس کے بعد اس نوجوان کے لیے بھی انعام و اکرام کا حکم دیا دس ہجری میں اس قبیلے کے لوگ حج کے لیے آئے اور مینا میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے اس نوجوان کا حال دریافت فرمایا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے زہد وقنات کا عجیب حال ہے ہم نے اس سے بڑھ کر زاہد اور قانع نہیں دیکھا کتنا ہی مال اور دولت اس کے سامنے تقسیم ہوتا ہو مگر وہ کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا وفات کے بعد جب اہل یمن اسلام سے پھرنے لگے تو اس نوجوان نے لوگوں میں واز کیا جس سے سب اسلام پر قائم رہے اور بحمد اللہ کوئی شخص اسلام سے نہیں پھرا صدیق اکبر آنے جانے والوں سے ان کا حال دریافت کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ جب اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو زیاد ابن ورید کو لکھ کر بھیجا کہ اس نوجوان کا خاص طور سے خیال رکھیں وفد حزیم قبیلہ حزیم کا وفد جب مسجد نبوی میں پہنچا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں مشغول تھے یہ لوگ علیحدہ بیٹھ گئے نماز سے فارغ ہو کر آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کیا تم مسلمان نہیں انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں آپ نے فرمایا پھر اپنے بھائی کے نماز جنازہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے یہ گمان کیا کہ جب تک ہم آپ سے بیت نہ کریں اس وقت تک ہمارے لیے جنازہ وغیرہ میں شرکت جائز نہیں آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو جہاں بھی ہو بعد ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیت کی اور رخصت ہوئے ایک نوجوان جو سب سے کم عمر تھا اس کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تھا آپ نے ان کو واپس بلایا اور وہ نوجوان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہم نے عرض کیا رسول اللہ یہ ہم میں سب سے چھوٹا اور ہمارا خادم ہے آپ نے فرمایا قوم میں سے چھوٹا شخص اپنے بزرگوں کا خادم ہوتا ہے اللہ تجھ پر اپنی برکتیں نازل فرمائے چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے وہی سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہوا اور پھر آپ نے اسی کو ان پر امیر اور امام مقرر کیا اور آپ کے حکم سے چلتے وقت حضرت بلال نے ان کو انعام و اکرام دیا جب وطن واپس ہوئے تو تمام قبیلے نے اسلام قبول کر لیا وفد بنی فزارہ غزبۂ تبوک سے واپسی کے بعد بنی فزارہ کے تقریباً چودہ آدمی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے بلاد کا حال دریافت کیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ قحت کی وجہ سے تباہ ہیں آپ نے باران رحمت کی دعا فرمائی وفد بنی اسد دس آدمی قبیلۂ بنی اسد کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے اول آپ کو سلام کیا بعد ازاں ان میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں بغیر آپ کے بلائے ہم خود بخود آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمو علی اسلامكم بل اللہ یمنو علیکم انہداکم للإيمان ان کنتم صادقین یعنی آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتلاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ تم کو ایمان کی توفیق دی اگر تم سچے ہو بعد ان لوگوں نے کہانت اور رمل کے متعلق آپ سے دریافت کیا آپ نے انہیں منع فرما دیا وفد بہرا یمن سے قبیلہ بہراء کے تیرہ آدمی خدمت میں حاضر ہوئے مقداد بن اسود کے مکان پر ٹھہرے حضرت مقداد نے ان کے آنے سے پہلے ایک بڑے پیالے میں ہیس بنایا تھا جب یہ مہمان آئے تو ان کے سامنے رکھ دیا سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اس کے بعد بھی بچ گیا حضرت مقداد نے اپنی باندی سدرا کے ہاتھ یہ پیالہ حضرت کی خدمت میں بھیج دیا آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور تمام اہل بیت کو کھلایا اور پیالہ واپس فرما دیا جب تک مہمان مقیم رہے برابر اسی پیالے سے دو وقت سیر ہو کر کھاتے رہے ایک دن مہمانوں نے بطور تعجب کہا اے مقداد ہم نے سنا ہے کہ اہل مدینہ کی خوراک تو نہایت معمولی ہے اور تم ہم کو روزانہ اس قدر لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے ہو جو ہم کو اپنے گھر روزانہ میسر نہیں آ سکتا مقداد نے کہا یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی برکت ہے اور واقعے کی اطلاع دی ان لوگوں کے ایمان و اقان میں اور زیادتی ہو گئی اور کچھ روز مدینے ٹھہر کر مسائل و احکام سیکھے اور پھر اپنے گھر واپس ہوئے چلتے وقت آپ نے ان کو زیادہ راہ اور انعام دیا وفتے عذرا عذرا یمن کا ایک قبیلہ ہے ماہ سفر نو ہجری میں قبیلۂ عذرا کے بارہ آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اہل و مرحبہ کہا ان لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ال کی عبادت کرو اور اس عمر کی شہادت دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف بعد ہزاں ان لوگوں نے فرائض اسلام دریافت کیے آپ نے فرائض اسلام سے ان کو خبر دی ان لوگوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں آپ نے ہم کو دعوت دی اس کو ہم نے قبول کیا ہم دل و جان سے آپ کے آوان و انصار اور یار و مددگار ہیں یا رسول اللہ ہم تجارت کے لیے شام جاتے ہیں جہاں ہرقل رہتا ہے کیا آپ پر اس بارے میں کوئی وہی نازل ہوئی ہے آپ نے فرمایا شام عن قریب فتح ہو جائے گا اور ہرقل وہاں سے بھاگ جائے گا اور کاہینوں سے سوال کرنے اور ان کا ذبیحہ کھانے سے بنا فرمایا اور کہا تم پر فقط قربانی لازم ہے چند روز رہ کر واپس ہوئے چلتے وقت آپ نے ان کو ہدایا اور تحائف عطا فرمائے وفد بنی مرہ تبوک کے بعد نوہ ہجری میں بنی مرہ کے تیرہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حارث بن عوف سردار وفد تھے ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ ہی کی قوم کے ہیں لوئی بن غالب کی اولاد سے ہیں آپ مسکرائے اور ان کے علاقے کا حال دریافت کیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قحط سالی کی وجہ سے حالت تباہ ہے آپ نے اسی وقت بارش کے لیے دعا فرمائی جب یہ لوگ اپنے گھر واپس ہوئے تو معلوم ہوا کہ جس روز رسول اللہ نے دعا فرمائی اسی روز پانی برسا اور تمام علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا چلتے وقت ہر ایک کو آپ نے دس دس اوقیا چاندی اور حارث بن عوف کو بارہ اوقیا چاندی عطا فرمائی وفد خولان ماہ شابان دس ہجری میں یمن سے قبیلہ خولان کے دس آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا <تصفح> رسول اللہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے دور دراز سے سفر طے کر کے زیارت کے شوق میں حاضر ہوئے ہیں آپ نے فرمایا تمہارا یہ سفر ضائع نہیں ہوا ہر قدم پر تمہارے لیے نیکی ہے جو شخص میری زیارت کے لیے مدینہ حاضر ہوا قیامت کے دن وہ میری پناہ اور امان میں ہوگا بعد ازاں خولان کے بت کے متعلق دریافت کیا کہ اس کا کیا ہوا وفد نے عرض کیا الحمد آپ کی ہدایت و تعلیم اس بت پرستی کا نعم البدل ہو گئی سوائے چند بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کے کوئی پوجنے والا نہیں رہا اور ان اللہ تعالیٰ اب واپسی کے بعد اس کا نام و نشان ہی باقی نہ چھوڑیں گے آ حضرت نے ان کو دین کے فرائض سکھائے اور یہ نصیحت فرمائی کہ عہد کو پورا کرنا امانت کو ادا کرنا پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور کسی پر ظلم نہ کرنا اور رخصت کے وقت بارہ اوقیہ چاندی ان کو عطا فرمائی واپسی کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس بت کو منہدم کر دیا وفد محارب اس قبیلے کے لوگ نہایت تند خو اور درشت مزاج تھے جب آن حضرت مکہ میں ایام میں حج میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو یہ لوگ نہایت سختی سے آپ کے ساتھ پیش آتے اس قبیلے کے دس آدمی اپنی قوم کے وکیل بن کر دس ہجری میں حاضر خدمت ہوئے اور مشرف ب اسلام ہوئے ان میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ کے مقابلے میں میرے ساتھیوں میں مجھ سے زیادہ کوئی سخت اور اسلام سے دور نہ تھا میرے تمام ساتھی مر گئے صرف میں زندہ ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو باقی رکھا تا آنکہ کے میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی آپ نے فرمایا دل اللہ کے قبضے میں ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا سے میرے لیے دعا اور استغفار فرمائیے کہ میں نے جو کچھ آپ کی شان میں گستاخی کی اللہ اس کو معاف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کفر کو اور جو کچھ کفر کی حالت میں ہوا ہے سب کو ڈھا دیتا ہے بعداں یہ لوگ اپنے گھر واپس ہوئے وفد سدا آرٹ ہجری میں جیررانہ سے واپسی کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر بن ابی امیہ کو سنعان کی طرف اور زیاد ابن لبید کو حضرت موت کی جانب اور قیس بن سعد بن عبادہ خضرجی کو چار سو سوانوں کے ہمراہ انات کی جانب روانہ فرمایا اور قیس بن سعد کو یہ بھی حکم دیا کہ یمن کے علاقے صدا پر بھی ضرور گزریں زیاد بن حارث سودائی کو جب اس کا علم ہوا تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ لشکر کو واپس بلا لیں میں اپنی قوم کے اسلام کا کفیل اور ذمہ دار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن سعد کو واپس بلا لیا زیاد بن حارث سودائی پندرہ آدمیوں کا وفد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی آپ نے زیاد سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے زیاد تیری قوم تیری بہت موتی اور فرما بردار ہے زیاد نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دی بیت کر کے یہ لوگ واپس ہوئے تمام قبیلے میں اسلام پھیل گیا سو آدمی حجت الوداع میں شریک ہوئے غسان ماہ رمضان المبارک دس ہجری میں غسان کے تین آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے اور عرض کیا کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ہماری قوم ہمارا اتباع کرے گی یا نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت ان کو زیادہ راہ اور جائزہ عطا فرمایا چونکہ ان کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا تھا اس لیے ان لوگوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ دو آدمی تو اسی حالت میں وفات پا گئے اور تیسرے شخص جنگ یرموک میں ابو عبیدہ سے جا ملے اور ان کو اپنے اسلام کی اطراع دی ابو عبیدہ ان کا بہت اکرام و احترام کرتے تھے وفد سلامان ماہ شوال دس ہجری میں قبیلہ سلامان کے ساتھ آدمیوں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف ب اسلام ہوا قہد سالی کی شکایت کی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی بعد ازاں زادہ راہ اور جائزہ دے کر آپ نے ان کو رخصت فرمایا گھر میں پہنچ کر معلوم ہوا جس روز اور جس وقت آپ نے دعا فرمائی تھی اسی وقت یہاں پانی برسا وفد بنی آبس بنی آبس کے تین آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اسلام بغیر ہجرت کے مقبول اور معتبر نہیں ہمارے پاس کچھ مال اور مویشی ہیں جن پر ہمارا گزارا ہے اگر اسلام بغیر ہجرت کے مقبول نہیں تو پھر ایسے مال میں کیا خیر و برکت ہو سکتی ہے ہم سب کو فروخت کر دیں اور ہجرت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے اعمال کے اجر میں کمی نہ کرے گا وفد غامد, غامد یمن کا ایک قبیلہ ہے دس ہجری میں دس آدمیوں کا ایک وفد آیا اور بقی میں اترا اور سامان پر ایک لڑکے کو چھوڑ کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے آپ نے دریافت فرمایا کہ سامان پر کس کو چھوڑا وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک کم عمر لڑکے کو چھوڑ آئے ہیں فرمایا کہ ایک تھیلا چوری ہو گیا ان میں سے ایک شخص بولا یا رسول اللہ تھیلا تو میرا تھا آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں وہ مل گیا ہے یہ لوگ اپنے سامان کے پاس پہنچے معلوم ہوا کہ لڑکا سو گیا تھا جب بیدار ہوا اور دیکھا کہ تھیلا نہیں تو اس کی تلاش میں نکلا دور سے ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا جب یہ اس طرف بڑھا تو وہ شخص اس کو دیکھ کر بھاگا اس مقام پر پہنچ کر دیکھا کہ زمین کھدی ہوئی ہے اس میں سے وہ تھیلا برآمد ہوا ہم نے کہا بے شک آپ اللہ کے رسول برحق ہیں ابی اب نے کعب کو حکم دیا کہ ان کو قرآن سکھلائیں اور چلتے وقت چرائے اسلام لکھوا کر ان کو عطا فرمائے اور حسب معمول جائزہ دیا وفد ازد قبیلہ ازد کے سات آدمیوں کا وفد خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ کو ان کی وضاح اور حیت اور ان کا سکون و وقار پسند آیا دریات فرمایا کہ تم کون ہو وفد نے عرض کیا ہم مومن ہیں آپ مسکرائے اور فرمایا ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے وفد نے کہا وہ پندرہ خصلتیں ہیں جن میں سے پانچ وہ ہیں جن پر آپ کے قاصدوں نے ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کا حکم دیا ہے اور پانچ وہ ہیں جن پر آپ کے قاصدوں نے ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور پانچ وہ ہیں جن پر ہم زمانہ جاہلیت سے کاربند ہیں آپ نے ارشاد فرمایا وہ باتیں کون سی ہیں جن پر میرے مبلقین نے تم کو ایمان لانے کا حکم دیا وفد نے عرض کیا وہ یہ ہیں کہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے تمام فرشتوں پر اور اس کی اتاری ہوئی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام پیغبروں پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یعنی قیامت اور یوم آخرت پر آپ نے فرمایا وہ پانچ باتیں کون سی ہیں جن پر میرے قاصدوں نے تم کو عمل کرنے کا حکم دیا وقت نے عرض کیا وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ کہتے رہیں نماز کو قائم رکھیں زکوٰۃ ادا کریں رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کریں آپ نے فرمایا وہ پانچ قسلتیں کون سی ہیں جن پر تم زمانہ جاہلیت میں کاربند تھے وفد نے عرض کیا وہ یہ ہیں کہ راحت اور فراخی کے وقت شکر اور مصیبت کے وقت صبر اور ترخ قضا پر بھی راضی رہنا اور مقابلے کے وقت ثابت قدمی اور دشمنوں کی مصیبت پر خوش نہ ہونا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے حکیم اور عالم ہیں تفقہ اور سمجھ کی وجہ سے مقام نبوت سے بہت قریب ہیں پھر ارشاد فرمایا میں تم کو پانچ خصلتیں اور بتاتا ہوں تاکہ بیس خصلتیں پوری ہو جائیں نمبر ایک جس چیز کو کھانا نہ ہو اس کو جمع نہ کرو نمبر دو جس میں رہنا نہ ہو اس کو بناؤ نہیں نمبر تین اور جس چیز کو کل چھوڑ کر جانے والے ہو اس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو نمبر چار اور اس خدا سے ڈرو کہ جس کی طرف تم کو لوٹنا اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے نمبر پانچ اور اس چیز میں رغبت کرو جس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے یعنی آخرت یہ لوگ آپ کی وصیت کو لے کر واپس ہوئے اور اس کو خوب یاد رکھا اور اس پر عمل کیا منتفق یہ وفد بارگاہ نبوی میں صبح کے بعد حاضر ہوا اتفاق سے اس روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ایک طویل و عریض خطبہ دیا جس میں حشر و نشر اور جنت و جہنم کے احوال بیان فرمائے خطبے سے فارغ ہو کر ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیت کی اور واپس ہوئے وفد نخا محرم الحرام گیارہ ہجری نخ یمن کا ایک قبیلہ ہے ماہ محرم الحرام گیارہ ہجری کے درمیانی عشرے میں اس قبیلے کے دو سو آدمی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے ان میں ایک شخص زرارہ بن عمر بھی تھے انہوں نے اس سفر میں متعدد خواب دیکھے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے اور آپ نے ان کی تعبیر دی